اللہ تبارا کا تعالیٰ نے سابقہ امتوں کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ یہ امت ان کی ان کمزوریوں کوتاحیوں سے باز رہے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ اللہ تعالی سے مانگتے ہیں اس دن اس المستقیم یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے اب اللہ تعالی جانتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے لیکن ہم پھر اس کے کہنے پر اس کو بتاتے ہیں کہ غیر المقدوب عالم یا اللہ یہودیوں کا راستہ نہ دکھانا ولاقالین اور عیسائیوں کا راستہ نہ دکھانا اللہ کو اللہ کے کہنے پر ہم بتاتے ہیں کہ یا اللہ یہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھانا ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہود نہ سارا کے طریقے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لطت کو محد و تم ان کی پیروی کرو گے ان کے پیچھے چلو گے ان کی عقل شکل اپناؤ گے ان کے طریقے پر عمل کرو گے جیسے دائیں جوتی بائیں جوتی کے برابر چلتی ہے کبھی وہ آگے کبھی وہ آگے اسی طرح ان کی پیروی کرنے ان کی ملت کی پیروی کرنے میں تم کبھی ان سے بھی آگے ہو گے اور وہ کبھی تم سے آگے ہوں گے حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے تو تم میں بھی ایسے ہوں گے جو یہ کام کریں گے یہ بہت کلیدی بات ہے بہت بنیادی بات ہے بہت گہری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے سے بچنے کا حکم دیں اللہ تبارہ کا تعالی ہمیں حکم دے لا کہ الیہود نے سارا او لیا یہودا نے کو دوست مت بنانا بعد اولیاء او لیا بعد وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے نہیں ہو سکتے اور میں ولاد والوں یہ کنجوس لوگ ہیں بخیل ہیں آپ اپنے رب کی اپنے رسول کی بات دس فیصد چھوڑ دو اور دس فیصد ان کی مان لو یہ نہیں مانیں گے آپ بیس فیصد اللہ اس کے رسول کی بات چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم اسی فیصد ان کی مان لو بیس ان کی مان لو نہیں مانیں گے آپ دس اور چھوڑ دو پھر بھی نہیں مانیں گے آپ دس اور چھوڑ دو پھر بھی نہیں مانیں گے آپ ننانوے فیصد ان کی بات مانو ایک فیصد اپنے رب رسول کی مانو علی سلا تو کم از کم ان کا کلمہ پڑھتے رہو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے حتہ تتبع عاملاتا ہوں یہاں تک کہ اپنا دین چھوڑ کر پورے ان کے پیچھے نہیں لگ جاتے یہ آپ پر خوش نہیں ہوگی آسمان نے ایک مار دیکھا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے بوسنیا اور ہرسک مسلمانوں کے ملک مگر کافروں کی عیسائیوں کی یہودیوں کی پیروی کرتے تھے ان جیسی ان کی شکلیں تھیں ان جیسے وہ لباس پہنتے تھے شراب پیتے تھے کھانے کے پرہیز نہیں کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ اکثر کو کلمہ بھی یاد نہیں تھا کیا کافروں نے یہود نے سارا نے ان کو چھوڑا تقریبا 99 فیصد تو وہ ان کی مان ہی رہے تھے نام کے مسلمان تھے کیا ان کو چھوڑا نہیں چھوڑا اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کی قبریں کھودنے والے نہیں تھے پھر بڑی بڑی کرینوں کے ساتھ گڈے نکالے گئے اور کرین کے ساتھ ہی دھکا لگا کر ان کو الٹے سیدھے اس میں ڈال دیا گیا کئی سال تک برفوں کے نیچے سے اجتماعی قبریں برامد ہوتی رہیں کہیں بچوں کے فیڈر نظر آتے تھے کہیں ان کے کٹے ہوئے بازو نظر آتے تھے کیا قصور تھا ان کا کہ وہ ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا تھا انہوں نے کہ ہم عیسائی ہو گئے ہم یہودی ہو گئے آپ کا کیا خیال ہے اللہ نہ کرے اگر وہ یہودی یا عیسائی ہونے کا اعلان کر دیتے تو کیا ان کو مارا جاتا کبھی نہیں مارا جاتا اگر یہ جرم ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں صرف تو آپ تو بہت بڑے مجرم ہیں آپ تو نماز بھی پڑھتے ہیں آپ تو روزے بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں جہاد فیس بلّہ بھی کرتے ہیں آپ نے تو مسجد مدرسے بھی بنائے ہوئے ہیں اللہ کا دین بھی پڑتے ہیں نکاح طلاق بھی ان کے طریقے پر کافی حد تک حرام خوری سے بھی بچتے ہیں آپ کا قصور کون معاف کرے گا آپ پر وہ کیسے راضی ہو جائیں گے کبھی نہیں ہو سکتے ہمیشہ جب بھی ان کا دعو چلے گا ڈو مور لے کر آئیں گے اور کرو یہ کافی نہیں ہے یہ راستہ راستہ ہی درست نہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے اور ان کی مانی جائے یہ تو مجبوراً مان رہے ہیں ہر طرف سے گھیر کر چاروں طرف سے ان کو گھیر کر منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج بھی کوئی جرت والا انکار کر دے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے پاکستان بلیک لسٹ رہا ہے کیا بگاڑ لیا اس کا بلیک لسٹ ہونے سے پریشان ہے نا بلیک لسٹ رہا ہے پچھلے سالوں میں لیکن وہ ایمان وہ جرت وہ حوصلہ وہ جہتی وہ اتفاق و اتحاد نظر آئے تو مسلمانوں کے بڑے مسائل حل ہو سکتے لیکن ان کی شرست یہی ہے ان کی جبلت یہی ہے ان کی فطرت یہی ہے کہ وہ ذرا برابر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ چلو اتنا پرسنٹ انہوں نے ہماری بات مان لی چلو اب تو کچھ ان کو ریلیف دے دینا چاہیے اللہ فرماتے نہیں حت تم لم یہاں تک کہ آپ سارے کام چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی ساری باتیں چھوڑ کر ان کی ملت کی پیروی نہیں کرتے اس وقت تک وہ خوش نہیں ہوں گے اور عجیب بات یہ ہے فرمایا ولندرد ولن نہ سہارا دونوں کا تذکرہ کیا نا اگر اپنا اسلام چھوڑ کر یہودیوں کی پیروی کرو گے تو عیسائی پھر راضی نہیں ہوں گے اور اگر اپنا اسلام چھوڑ کر تم عیسائی ہو جاؤ گے تو یوتی پھر راضی نہیں ہوں گے تو پھر اس بند گلی میں جانے کا فائدہ ہی کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سنبھالی کچھ لوگ مرتد ہو گئے جو خوف کے مارے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ اب خوف نہیں رہا اور کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا کہا باقی اسلام سب ٹھیک ہے بس زکات نہیں دیں گے زکات تو اسلام کا رکن ہے اسلام کا ایک ستون گر جائے یہ تو برداشت نہیں ہو سکتا عمر من خطاب رضی اللہ عنہ جیسے کئی من قال من کال اللہ الہ الا اللہ ابو بکر بھائی آپ نے لڑائی کا اعلان کیا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑتا ہے اس سے کیسے لڑائی کرو گے کہا اللہ فرق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ ان کی جان ان کا مال ان کی عزت محفوظ ہو گئی اللہ بحق اسلام اسلام کا حق لیا جائے گا کاتل کو قتل کیا جائے گا کلمہ پڑتا ہے مگر قتل کیا جائے گا شادی شدہ بدکار کو رجم کیا جائے گا شادی شدہ آیا بدکار ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے اسی طرح اسلام کے ستون کا انکار کرتا ہے ولہ اوقات سلا زکا جو نماز اور زکات میں فرق کرتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں قتل کروں پھر فرماتے آئون کا سدین و عنا اسلام کی ایک ٹانگ کاٹ کر پھینک دی جائے اور وہ وکر صدیق کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اسلام پورا لے کر چلوں گا پورا اسلام لوں گا تو رب دلجلال کی مدد آئے گی اس کی مدد کے ساتھ چلوں گا کافروں کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ غیرت اور دین کی قسطیں دے دے کر بے, بے غیرت اور بے دین ہو جائیں لڑنا انہوں نے پھر بھی ہے جیسے موسمی والوں کے ساتھ لڑے مگر اس وقت ایڈوانٹیج ان کو یہ ہوگا کہ ان کی مدد کے لیے اللہ نہیں آئے گا اللہ کی مدد کاٹنا چاہتے ہیں. چھوڑنا انہوں نے پھر بھی نہیں ہتھا تتہ بیا یہاں تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہ کری اور یہ خصلتے ان کی ربلال علی کرام نے کھول کھول کر بیان فرمائی یہ کوئی راز نہیں ہے پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کرتوتیں کی اور کیا, کیا ان کو سزائیں ملی اللہ فرماتے ہیں وزر زور ربط عليهم الذله والمسكنه ان پر ذلت اور مسکینی کی چھاپ لگا دی گئی ضرب کہتے ہیں جب عام کسی لوہے کو سونے کو چاندی کے اوپر ٹھپہ لگا کر اس کو درہم و دینار بنا دیا جاتا ہے تو جو ضرب ہوتی ہے یعنی وہ ان میٹ قسم کے نقوش ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان پر ہم نے ضلت اور مسکینی کی ضرب لگا دی ہے اب یہ ان سے ہٹے گی نہیں اور وہ اللہ کے پاس واپس گئے اللہ کا غضب لے کر زالی کا بیان نہ کانو یک فرون اب نمبر ایک پہلا ایلیگیشن یک فرون اب اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے وہ اکتلون لمبیا بغیر حق انبیاء اکرام کو قتل کرتے تھے ظالی کا بیما آسا ہوا کہن نا فرمانی کرتے تھے اور زیادتی کرتے تھے اس وجہ سے ان پر لانت ہو گئی نبیوں کو قتل کرتے تھے بے شمار امبیا کو انہوں نے شہید کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے لگے تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ کے آخری دن تھے سہی بخاری کی حدیث ہے اور ہیں عائشہ جو یہودی عورت نے زہریلا گوشت ہمیں کھلایا تھا وہ زہر آج میری شہرگ کاٹ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وار ہوا تھا اللہ نے آپ سے کام لینا تھا اس وقت اس کے اس کے اثر کو اللہ نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والے بھی یہ یہودی نہ انہوں نے اللہ کو چھوڑا نہ انہوں نے کتابوں کو چھوڑا نہ انہوں نے رسولوں کو چھوڑا ہر ایک پر ہاتھ صاف کیا اتنے بترین قوم ہیں اللہ فرمات اللہ تاجن اشاوۃ علن اے ربی علیہ السلام چراغ لے کر تلاش کرو تو پوری کائنات میں یہودیوں سے بڑا دشمن کوئی نظر نہیں آئے گا و لدین اور جو مشرک ہیں ان سے بڑا بھی کوئی دشمن نہیں جیسے ہندو ہیں اللہ تاجین <نَصَارًا> ان کی نسبت زیادہ قریب تمہارے عیسائی ہے ان میں علما ان کے ان کو نصیحت کرتے رہتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے لیکن اس وقت کے جو عیسائی ہیں وہ عیسائیت کو چھوڑ چکے آپ وہ پوپ کی نہیں مانتے ان کے پوپ بھی بے روی کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ اس وقت کے لبرل ہیں یہ عیسائیت کا صرف نام لیتے ہیں عیسائیت نے شراب حرام کیے یہ مانتے ہیں؟ عیسائیت نے بدکاری حرام کی کیا یہ مانتے ہیں؟ عیسائیت نے ہم جنس پرستی حرام کی کیا یہ مانتے ہیں خنزیر کھانا شرابیں پینا اور اپنی من مانیاں کرنا یہ لبرل ہیں یہ عیسائی نہیں ورنہ عیسائیت اور یہودیت کے بیچ میں قیامت تک کے لیے اللہ نے دشمنی ڈالی ہوئی ہے قرآن کہتا ہے وہ القینا بیندا تو البغدا مل قیام پر ان کی گاڑی چھنتی ہے دوستیاں چلتی ہیں اس لیے کہ یہ وہ نہیں ہیں اب یہ عیسائی نہیں ہے تو اللہ دوبارہ کو تعالی نے کتاب نازل کی حضرت موسیٰ علیہ اسلام پر وہ ان کو آزادیاں دلوانے والے وہ ان کے لیے قربانیاں دینے والے ان کے لیے جلاوت نہیں کاٹی انہوں نے ان کی نہیں مان رہے فرآن ڈوب گیا تو باہر نکلے تو کسی کسی قوم کو دیکھا کہ وہ بوت پرستی کر تو کہنے لگے موسا علیہ السلام سے ہمیں بھی بوت بنا دو ہم بھی بتوں کی پوجا کرنا چاہتے ہیں آگے گئے اللہ تعالی نے تور پر بلایا تورات دینے کے لیے پیچھے سے بچرے کی پوجا شروع کر دی تو, تو یہ تصور کے اللہ وہ ہونا چاہیے جو نظر آئے سامنے ہو یہ کیا بات ہوئی نظر آتا کچھ نہیں اور اس کی عبادت کرتے رہو یہ تصور, یہ تصور یہودیوں کا تصور ہے یہ تصور مشرقوں کا تصور ہے اس لیے ہندو بھی اپنے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ کر اس کی عبادت کرتے ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اس کی پوجا شروع کر دیتے فائدہ مند درخت ہے اس کے فوائد زیادہ جیسے تلسی ہے اس کی عبادت شروع کر دی پیپل ہے اس کی عبادت شروع کر دی انسانی آزاد کی عبادت شروع کر دی تقریباً تین کروڑ بنا لیے یہودی بھی یہی سوچ ہے کہ سامنے کچھ ہونا چاہیے پھر اس کی عبادت ہونی چاہیے اور یہ نظریہ مسلمانوں میں دار آیا اب آپ دیکھ لو قبر کی جو پوجا کی جاتی ہے قبر پہ سجدہ ریزی کی جاتی ہے ان کے بھی سمجھدار لوگ اس کو منع کر رہے ہیں مگر لوگ کر رہے ہیں گھر میں پیر کی تصویر لٹکا کر اس کا تصور ہر وقت دل میں رکھنا اور اس سے برکت حاصل کرنا یہ تصورات ادھر سے ہی آئے اللہ اکبر اللہ فرماتے کتاب اے میرے پیارے حبیب علیہ السلاۃ السلام یہودی مدینہ کے یہودی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان تب ہوں گے جب آسمان سے کتاب آئے گی اور وہ ہم دیکھیں گے آ رہی ہے تو ہم مان لیں گے کہ یہ سچا نبی ہے اللہ فرماتے ہیں فقت سا عل موسا اکبر فکال اللہ جہراہ موسلاۃسلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا آپ پریشان نہ ہو یہ نسل ہی ایسی ہے کہنے لگے اللہ نوز بلّہ خود تشریف لائے ہم ان کو دیکھیں تو مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانتے تور پر جا کر کہتے ہیں جی میری اللہ سے ملاقات ہوئی میری اللہ سے بات ہوئی ہم کیا جانے ہمیں نہیں پتا نبیوں پر بے اتمادی ان کی بات کو تسلیم نہ کرنا ہمیں بھی دکھاؤ ہمیں اللہ دکھاؤ گے تو مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانتے ناؤد بلا اللہ احتبارہ کو اتارا پر الزام لقد کفر اللہ دینا کالو ان اللہ فقیر و نحن اگنیا کہنے لگے ناؤد بلا اللہ فقیر ہے اور ہم گنی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من الذی یقرذ اللہ قرض حسنہ کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے فضععفه لہ اضعافا كثيرا اللہ اس کو ڈبل ٹرپل کر کے دے گا تو یہ جو قرضہ مانگ رہا ہے تمہارا رب یہ تو نعبد اللہ فقیر ہوا اللہ پر انسان حالانکہ اللہ تبارک و تعالی تو غنی ہے و ام من شیء الا عندنا خزائنہ وَمَا نظر اللہ بقدر معلوم اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں مگر ہم تمہاری ضرورت کے مطابق نازل کرتے ہیں کل کی بات ہے ہم لکڑی جلاتے تھے گیس آ گئی پھر تھرکول آ گیا پھر سولر آ گیا بجلی آ گئی پھر اب کہہ رہے ہیں کہ سمندر سے اتنا بڑا خزانہ تیل اور گیس کا ملا ہے جو تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے برابر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے جیسے جیسے لوگوں کی ضرورت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی خزانے کا پردہ چا کر دیتا ہے ابھی تو ہم نے بلوچستان کو نہیں چھیڑا تو میرے عزیز بھائیوں اللہ تبارہ کا چارا پر انظام لگا دیا پھر کہنے لگے اگر اللہ تعالی گنی ہے اور پھر قرضے مانگتا ہے ناود باللہ اور ہمیں دیتا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ باللہ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اللہ اللہ ہیں غلت بل سلامات تمہارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں تمہارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا غلط ایدیہم ان کے ہاتھ باندھے گئے اب بخل بخیلی کنجوسی ان سے قیامت تک نہیں نکلے گی ان کی گھٹی میں ان کی جینیٹک مصیبت بن گئی ہے وہ اب ان سے بخل نہیں نکلے گا پوری دنیا میں سودی نظام چلا کر کے ساری دنیا کا مال کھینچیں گے ہڑپ کریں گے دیں گے کسی کو فوٹی کوڑی بھی نہیں ساری دنیا کا مال کھینچ کر ان کو پیسے کے ذریعے چلانا یہ ان کی اسٹریٹجی ہے دینا کسی کو کچھ نہیں جتنے ان کے بینک ہیں, ان کے بینک امریکہ کو قرضہ دیتے ہیں فیڈرل ریزرو بینک امریکہ کو کر دیتا ہے ورلڈ بینک پاکستان کو کر دیتا ہے آئی ایم ایف نام نے ہاتھ قرضے پاکستان کو دیتی ہے لیکن طریقہ ان کا کیا ہے ایسے کاموں میں قرضہ دو کہ جس میں ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ سے واپس آ اور قوم کو مقروض بنا دو مثلا کہیں گے جی صرف پول بن سکتے ہیں میٹرو بن سکتی ہے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا ہمارے پیسے سے اور اس کی ٹھیک بھی ہماری مرضی پر فلاں کو دینی پڑے گی اور اس کی جو مشینری استعمال ہوگی وہ بھی ہم دیں گے اگر سو روپیہ دینا ہے تو اس میں سے چالیس روپئے کی مشینری آپ کو ہماری لینی پڑے گی باقی پیسے ملیں گے اس طرح کی شرطیں لگا کر کے لوگوں کا میارے زندگی جعلی طریقے سے بڑھا کر کے ان کو ساری قوم کو مکروز بنا کر ایک ہاتھ سے پیسہ دینا دوسرے سے واپس لے لینا اور قوموں کو غلام بناتے چلے جانا یہ ان کا طریقہ ہے اللہ سبارہ کو تعالیٰ پر بد اعتمادی اللہ پر الزامات رو دلہ انبیاء کرام کو قتل کرنا انبیاء کرام پر الزامات لگانا اللہ تبارہ کو تعالیٰ فرماتے والا دینا کالوک اللہ وجیح ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موس علیہ اسلام کو تکلیف دی تھی کیا تکلیف دی تھی ظالم بے حیا برہنا نہاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ اسلام سے کہتے تھے آپ بھی ایسے نہاؤ ہمارے ساتھ وہ چھپ کر اکیلے نہاتے تھے تو الزام لگا دیا کہنے لگے یہ بیمار ہے ناود بلّہ اس وجہ سے یہ چھپتا ہے تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ دے اللہ تبارہ کا وطارا نے ان کا الزام صاف کرنے کے لیے اب دیکھو کتنے عجیب طریقے سے ان کا الزام صاف ہوا تو اللہ کے نزدیک الزام بڑی مصیبت تھی اسی لیے تو چھوٹی مصیبت برداشت کروائی نا کسی پتھر پر کپڑے رکھ دیے اور خود نہانے لگے گئے لوگوں کی نظروں سے بالکل اوجر ہو کر جب نہا لیا تو کپڑے پہنے لگے تو اللہ نے حکم دیا پتھر آگے چلنا شروع ہو گیا کپڑے اس کے اوپر ہیں میں سو بھی ہزر ارے پتھر میرے کپڑے دے دے یہ کہتے کہتے چار قدم آگے گئے تو کسی نہ کسی نے ان کو اس حالت میں دیکھ لیا دیکھا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے اس نے آ کر قوم کو بتایا کہ تم جو الزام لگاتے ہو غلط الزام ہے یہ اندازہ لگاؤ اس قوم کا کہ اپنے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے حضرت علیہ السلام پر الزام لگا دیا نوبل کہ یہ بغیر شادی کے بیٹا پیدا ہوا ہے نو باللہ ماں پر بھی الزام لگا دیا ان پر بھی الزام لگا دیا کہیں قتل کر رہے ہیں انبیاء کو کبھی ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں اور آج انبیاء کرام تو نہیں ہیں آج کیا ہوگا آج ان کی خصلت اس میں ہوگی جو اللہ کا دین پھیلانے والوں پر الزام لگائے ان لدین اخرون اب آیا چل ہی بِغَيْرِ اکتلون النبی بِغیرِ, بغیر حق و اکت الن امرون اب القستر وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں امبیائی کرام کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو, جو انصاف کی بات کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیتے ہیں تو اللہ تبارہ کے وطارہ نے انبیاء کرام کے قتل کے ساتھ علماء کے قتل کو ذکر کیا ہے کہ جو انبیاء کے قدر کرتے ہیں یا ان کے بعد جو انصاف کی بات کو آگے کرتے پھیلاتے ہیں جو ان کو قتل کرتے ہیں ان کو دردناک آداب ہے پچھلی دو دہائیوں میں کتنے علماء شہید ہوئے کس نے کیے یا تو وہ پروکسی تھی ہدو نصارہ اور ہندوؤں کی انہوں نے کیے یا پھر ان کی خسلتیں امت اسلامیہ میں آ چکی ہیں اور یہ اٹھتے ہیں اور مسلمان علماء کو شہید کرنے لگ جاتے ہیں تعصب پھیلانا تعصب کی بات کرنا بند کمرے میں لوگوں کے اندر تعصب بھرنا اور وہ جذبات کے ساتھ کھیل کر ان سے علماء کے کو شہید کروانا یہ خصلت بھی یہودیوں کی طرف سے آئی ہے جو مسلمانوں کے اندر مذہبی تعصب ہو یا برادری کا تعصب ہے یہ دونوں یہودیوں کی طرف سے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیت حضرت اسحاق کی اولاد سینکڑوں ہزاروں انبیاء ان میں آئے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب پھر یعقوب کے ان کا نام اسرائیل تھا بنی اسرائیل بنی بنی, بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے اب یہ یہودی ان کو پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے بعد ایک اور نبی آنے والے ہیں جو ہماری کتابوں میں جن کا نام احمد لکھا ہوا ہے اور وہ خجوروں کی سرزمین میں آئیں گے یہ فلسطین چھوڑ کر مدینے میں آ کر آباد ہوئے آ کر کہتے ہیں مدینے والوں سے کہا کرتے تھے ایک نبی آنے والے اب ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے آس اور خزرج کے لوگ وہاں حج کرنے گئے انہوں نے ان کو دعوت دی انہوں نے اس کو قبول کیا تو اوس اور خدرج کے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ہمیں یہودی ڈراوا دے کر کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر ہم لڑائی کریں گے تو یہ تو ہمیں ان سے بھی پہلے مل گئے ہیں یہ تو سعادت کی بات ہے اب ہم ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کا مقابلہ کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ددینہ میں تشریف لائے یا رفون احکما یا رفون اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کوئی شک نہیں کہ سچا نبی ہے مانے کیوں نہیں اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے کیوں آئے ہیں یہ حضرت اسحاق کی اولاد سے کیوں نہیں آئے یہ ہماری برادری کے نہیں ہیں اس لیے ہم نے مانے برادری کا تعصب بھی یہودیوں سے آیا ہے اور مذہبی تعصب بھی ان کی طرف سے آیا ہے یہ مسلمانوں کے اندر اس وقت موجود ہے یہ برادری چھوٹی ہے وہ برادری بڑی ہے یہ کیا بات ہوئی بھائی معیار کیا ہے معیار اگر نسل ہے تو ابا اب تو سب کا ایک ہے تو چھوٹا بڑا کیسے ہو گیا دادا ایک ہو تو پوتے سارے کزن ہوتے تو سارے کزن ہیں بڑا چھوٹا کہاں سے آ گیا اور اگر معیار پیسہ ہے یہ جاگیردار کا بچہ ہے یہ بیچارہ کسی مزدور کا بچہ ہے پیسہ معیار ہے تو پھر پیسے کو معیار بنانا یہ یہودیوں کی نشانی وہ ساری دنیا میں پیسے کے ساتھ حکومت کرتے ہیں کنجوس ہے آخری درجے کے اللہ فرماتے ہیں اس میں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں من ان ہو بھی دنار لائیو ہی لیک ایک دنار بھی دے دو تو واپس نہیں کرے گا اس طرح کے بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو واپس کر بھی دیتے ہیں پیسے کے پجاری پیسے کے ذریعے سارے کام پیسے کو ہر چیز سمجھنا تعلقات کی بنیاد پیسہ معیار اونچا نیچا کرنے کی بنیاد پیسہ یہ سب یہودیوں کی طرف سے بات آئی ہے اسلام کیا کہتا ہے وہ کالا موٹے ہوٹوں والا پچکی ناک والا نسل کا پتا کوئی نہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ میرا بھائی ہے یہ میرا مولا ہے اس لیے کہ یہ بھی اسی رب کی عبادت کرتا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں یہ والی محبت جو اللہ واسطے کی ہے نہ برادری ایک ہے نہ پیسہ نہ کوئی اور معیار صرف اس لیے کہ یہ اس رب کا عبادت کرتا ہے جس کی میں کرتا ہوں یہ محبت اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس محبت کی وجہ سے ربلال قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ اکبر اللہ کی گستاخیاں انبیاء کرام کی گستاخیاں کہا کہ ہمارا ایک بندہ قتل ہو گیا خود ہی کیا قتل خود ہی قتل کر کے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پتا آپ رب سے پوچھو کہ کس نے قتل کیا فرمانے لگے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک گائے دبا کر کے اس کا گوشت اس کے ساتھ لگاؤ گے تو یہ کچھ دیر کے لیے زندہ ہو کر بتائے گا کس نے قتل کیا اب ان کو سمجھ آ گئی یہ تو پتا چل جائے گا اب لے تو لال کرنے لگ گئے وہ کیسی ہو رنگ کیسا ہو شکل کیسی ہو حال چلاتی ہو نہ چلاتی ہو یہ الٹے سیدھے سوال یہ بھی یہودیوں کی نشانی ہے کتنے لوگ سوال کرتے ہیں بڑے بے وقت کئی دفعہ سو رہے آدمی اور جی میں نے پوچھنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح ہوا تھا نہیں ہوا تھا پھر تیرا کیا تعلق ہے اس میں یہ تیرے عقیدے سے متعلق ہے یہ تیرے عمل سے متعلق ہے کئی بار ہم دونوں دو تین چار علماء بیٹھے ہوتے ہیں ایک کو فون آیا اس نے بند کیا تو وہی اسی آدمی کا وہی فون دوسرے کو آ گیا اسی کا تیسرے کو آ گیا جب تک میری من کا جواب نہیں ملے میں پوچھتا ہی جاؤں سوال پہ سوال رنگ کیسا ہو عمر کیسی ہو حال چلاتی ہو نہ چلاتی ہو یہ بے شمار قسم کے سوال فضول قسم کے سوال کرنا اور کوئی ایسا سوال تیار رکھنا کہ وہ کسی کو اس کا جواب نہ آتا ہو اور میری فتح کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں کہ دیکھو میں نے تو منہ بند کر دیا اس کو بول نہیں سکا ایسا سوال چھوڑا جواب نہیں دے سکا یہ طریقہ یہودیوں سے آیا صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تربیت کی بیچارے اونچی آواز سے بولتے نہیں تھے حتیہ کہ بار کو بدو آتا اپنا رمال اتار کر بدو کو دیتے بھائی یہ لے لو کیا مقصد آپ جا کر نا یہ میرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دو بدو ہے آپ کو معافی مل جائے گی بدو تھا اس نے کر دیا ہم سے نہیں ہو سکے گا یہ لے لو میرا ایک سوال پوچھ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کرتے تھے تو نازل ہوئی ہم نہیں مانتے اس کو اللہ نے فرمایا واید نے تک روک اللہ تور پہاڑ اٹھا کر کے ان کے سر پہ رکھ دیا اب صبر کرو یہ چھت کے اوپر پہاڑ ہو اور یہ پلر شلر نہ ہو مانتے ہو نہیں مانتے ہو ورنہ لگا چھوڑنے تمہارے سر پہ چھتری کی طرح پہاڑ اٹھا کر کے ان کے سر پہ رکھ دیا مانو اس کتاب کو کہنے لگے سمے نہ وا ہم نے مانا ہم نے سنا مگر نافرمانی کرنے کے یہ حالت ہے انہوں نے زبان سے کہہ دیا ہم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہم قرآن کو مانتے مگر نافرمانی کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ حشر کیا اور کیا کچھ کیا انشاءاللہ آئندہ تذکرہ کروں گا یہ ان کی خسرتے ہیں جن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات قرآن میں بیان کیے تو اللہ تبارہ و تعالی ہمیں اپنے رب اور اس کے رسول کی تعداد کی توفیق دے اور یہ و نصارہ کی اتباع سے ہمیں بچائے اللہ اس کے رسول کی بات ماننے آپس میں محبت کرنے تعصبات کو ختم کرنے کی توفیق دے اللہ اس کے رسول کی عزت اور علماء کرام کا احترام کرنے کی توفیق دے ما عالین اللہ